ایک اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ہجرت سے پہلے ہوا ہے مکہ مکرمہ میں ہوا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وقت مکہ میں نہیں ہوا سب کہتے ہیں مکہ میں ہوا ہجرت سے پہلے ہوا دوسرا اتفاق اس بات پر ہے بیشتر حضرات کا کہ یہ طائف کے بعد ہوا سفر طائف کے بعد ہوا اور حضرت خدیز القبر رضی اللہ تعالی عل کی وفات کی بھی بات ہوا اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں نمازوں کی تعداد پانچ نہیں ہوئی تھی اور چونکہ پانچ نمازیں معراج میں عطا ہوئی تھی اس لیے پتہ چلتا ہے کہ خدییہ کی وفات معراج سے پہلے ہوئی ہے تو بہرحال راج قول بیشتر لوگ کے نزدیک یہی ہے کہ گیارہ نبوی میں یہ دس میں تائ سے آپ واپس آئے ہیں اور گیارہ نبوی میں یہ تائ سے واپسی کے بعد کسی مہینے میں ہوا ہے اس میں سے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رجب کو ہوا رجب کی ستائیسویں تاریخ کو ہوا اچھا یہ دو حصے ہیں اس سفر کے ایک کو اسرا کہتے ہیں اور ایک کو میراج کہتے ہیں اسرا عربی, کے عربی میں کہتے ہیں رات کو چلنے کے تو چونکہ آپ کا یہ سفر رات کو ہوا تھا تو اسی یہ رات کا سفر ہے اور اس سے مراد وہ سفر کا وہ حصہ ہے جو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقسا تک یعنی جو زمین کا سفر ہے تو زمین کے سفر کو اصرا کہتے اور معراج کا مطلب ہے سیڑھی کے سیڑھی کے معنی میں اس کے بعد آپ مسجد اقسا سے پھر آسمانوں پر تشریف لے کر گئے ہیں سفر کے اس حصے کو معراج کہا جاتا اچھا اس کا واقع حدیث میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ موجود ہے قرآن پاک میں اجمالن موجود ہے سبحان ردی اسرا بیالمس الحرام الى المسجد اس کا ذکر ہے حدیث میں تفصیل موجود ہے اس کی اس باب میں معراج سے متعلق متعدد احادیث اگر ان ساری احادیث کو جو معراج سے متعلق ہیں ان کو جمع کر دیا جائے اور ان کا ایک خلاصہ اور تلخیص کی جائے تو جو تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک رات حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے ام ہانی سیدہ علی بن ابی طالب علی مرتضی کرم اللہ وش بہن تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بہن ہوئی اور آپ کو ان سے بڑا تعلق تھا ان کا گھر بالکل بیت اللہ کے پاس تھا اس وقت وہ بیت اللہ کے اندر ہے اور اس گھر کی تعین ایک خاص قسم کے ستون کے ذریعے سے ترکوں نے کی تھی ایک خاص قسم کا ستون ہے جو صرف ایک ہی ہے اس ترکی برآمدے میں اور وہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ امانی کا گھر تھا بلکہ وہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ وہ جگہ وہ محراب کی شکل ہے جیسے یہ مہراب آگے سے یوں کر کے اس کا نشان تو وہ این اس جگہ بنایا گیا جہاں پر آپ امانی گھر میں جس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ وہاں آرام فرما تھے کہ چھت پھٹی اور جبئی امین اترے اور ان کے ساتھ اور فرشتے بھی تھے انہوں نے آپ کو جگایا اور مسجد حرام لے گئے بیت اللہ کے پاس اور وہاں لے جا کر آپ کو حتیم میں لٹا دیا حتیم آپ کو پتا ہے کہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو خرا کا حصہ ہے اور تعمیر کے پیسے کم ہونے یا حلال پیسے کم ہونے کی اور سینا مبارک چاک کر کے آپ قلب نکالا اور اس قلب کو زمزم کے پانی سے دھویا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ زمزم کا پانی کتنا مقدس پانی ہے کہ سید الانبیاء کے سینے کو قلب مبارک کو دھونے کے لیے آپ نے اس کا انتخاب فرمایا زمزم کے پانی سے دھویا اور اس میں علم ایمان اور حکمت کو بھر دیا ایمان اور حکمت کو آپ کے قلب میں اور اس کے بعد دوبارہ اس کو سیاہ اور مہر لگائی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان جس کو جو آپ کے خاتم النبیین ہونے کی علامت بھی تھی مہر نبوت جس کو کہتے ہیں اس کو شق صدر کہتے ہیں اور یہ وہ آخری شق صدر ہے جو آپ کا ہوا میں سے پہلے تین شق صدر کا ذکر کر چکا ہوں یہ آخری شک صدر ہے جو ہوا چوتھا پھر یہ دونوں فرشتے اپنے ساتھ جنت سے ایک ساری لے کر آئے تھے جس کا نام براق ہے اور یہ سفید رنگ کا اسی لیے ہمارے اردو کا محاورہ سفید براق لوگ کہتے ہیں. وہ بالکل سفید تھا گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا تھا خچر سے تھوڑا سا بڑا تھا اس کو لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ سوار کر دیا جبرائیل ساتھ ہو لیے ظاہر ہے جبرائیل کو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے تو اپنے پر اڑنے کے لیے لیکن بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جبرائیل بھی آپ کے ساتھ اسی براق پر بیٹھ گئے اگر سے میں نے کہا کہ کسی فرشتے کو سواری کی ظاہر ضرورت نہیں ہے وہ خود میں پروس اوڑتا جب آپ نے سفر شروع کیا مکہ کرما سے تو رستے میں آپ کو دو تین قسم کی دو تین قسم کی چیزیں پیش آئیں ایک تو آپ کو کچھ جگہیں دکھائی گئیں ایک آپ کو کچھ افراد دکھائے گئے اور آپ نے ان کی بابت سوالات کیے اور ان سوالات کا جواب آپ کو حضرت جبرائیل دیتے رہے چار ایسی جگہ آئیں جہاں پر جبرائیل نے آپ سے کہا کہ آپ اتر کر نماز پڑھ لیجیے چار مقامات ایسے آئے جہاں برا کو نیچے اتار کر جبرائیل کے کہنے پر آپ نے دوکات نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر اس سفر جاری ہوا پہلی جگہ جو اس میں آئی وہ کھجوروں کے درخت کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ آئے اور اس میں جبرائیل نے کہا کہ آپ یہاں پر اتر کر نفل پڑھ لیجیے دو رکعت نماز پڑھ لیجئے تو جب آپ نے نماز پڑھ لی تو جبرائیل نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کہا نماز پڑھی آپ نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا تو جبرائیل نے کہا کہ آپ نے یسرب میں یعنی مدین طیبہ میں نماز پڑھی ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے آپ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے پھر آپ روانہ ہوئے تو جبرائیل نے پھر کہا کہ باپ ات کر نماز پڑھ لیجیے آپ نے نماز پڑھی اور انہوں نے بتایا کہ وادی سینا میں یہ شجر مسا کے پاس آپ نے نماز پڑھی ہے جہاں موسا علیہ السلام سے اللہ علیہ شاہن نے کلام فرمایا تھا پھر براخ چلا اور اس کے بعد تیسری دفعہ نیچے اترا اور جبرعیل کہنے پر آپ نے وہاں پر نماز پڑھی اور پھر جبرائیل نے بتایا کہ یہ مرین ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا مسند تھا اور پھر براق چلا اور جب چوتھی جگہ کے اوپر اس میں آپ کو انہوں نے پھر کہا کہ نماز کا وقت نے یہ نماز پڑھی ہے یہاں پر تو آپ نے پڑھی تو کہا کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی یعنی فلسطین یار یعنی چوتھی جگہ اس لیے بھی ہے کہ بیت المقدس بھی فلسطین میں وہ جگہ قریب آئے اچھا ایک تو یہ چار جگہ جہاں پر آپ نے نمازیں پڑھیں تین قسم کے لوگ آپ کو رستے کے اندر نظر آئے روایت میں آتا ہے کہ آپ کو ایک بڑیا نظر آئی جو آپ کو اشارہ کر رہی تھی بوڑھی عورت آواز دی اس نے آپ کو جبرائیل نے کہا کہ اس طرف توجہ مت کیجیے اور آپ چلتے رہے پھر ایک بوڑھا نظر آیا اس نے آواز دی تو کہا کہ اس کی طرف بھی توجہ مت کیجیے پھر کچھ افراد نظر آئے اور ان افراد نے آپ کو سلام کیا کہ السلام علیہ یا اول السلام علیہ یا آخر السلام علیہ یا ہاشر جبرائل نے کہا کہ ان کو جواب دیجیے ان کے اسلام کا جواب دیجیے آپ جواب دیا پھر جبرائیل نے کہا کہ جو بڑھیا آپ کو نظر آئی تھی یہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی جو بوڑھا آپ کو نظر آیا تھا یہ شیطان تھا اور یہ جو افراد جنہوں نے آپ کو یہ سلام کیا السلام علیکم یا اول السلام علیکم یا آخر السلام علیکم یا ہاشر حضرات مسلات تھے ان میں ابراہیم تھے موسا تھے اور عیسیٰ تھے علیہ السلام تو ایک اور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں موسا علیہ السلام کے پر ان کا گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں یہ روایت حدیث کی عام طور پر مشہور اچھا یہ تو وہ تین قسم کے افراد جن کو دکھایا کہ آپ پہلے کچھ جگہ اس کے بعد آپ نے جماعتوں کی مختلف شکل کے اندر نو جماعتیں آپ نے دیکھی نو افراد کے گروہوں کو مختلف چیزوں کے اندر آپ نے دیکھا مثلا ایک جب آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھے کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے نوکیلے لمبے لمبے تانبے کے اور وہ ان سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں خود اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں تو آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے اور جو لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے لوگوں پر الزامات لگاتے تھے لوگوں پر بہتان باندھتے تھے یہ وہ لوگ ہیں اور ان کو یہ قیامت تک کے لیے سزا دی گئی ہے یعنی بعد میں دوسرا اصل سزائے وہ تو ظاہر بات ہے کہ بعد میں شروع ہوگی لیکن یہ جو برزخ کے زمانے میں یہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اپنے سینے کے گوشت کو نوچتے رہیں گے اس کے بعد آپ نے پھر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہر میں تیر رہا ہے اور یعنی کبھی ڈوبتا ہے کبھی نکلتا ہے کبھی ڈوبتا ہے کبھی نکلتا ہے اور پتھر کے لکنے بنا بنا کر کھا رہا ہے پتھر منہ میں ڈالتا ہے اور اس کو نگل جاتا ہے تو آپ نے جبرائل سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سود خور ہے یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا یہ اس کو شانوں کی طرف سزا دی گئی ہے پھر آپ نے ایک ایسی جماعت دیکھی کہ وہ کھیتی باڑی کر رہی ہے لیکن ان کی عجیب طرح کی ان کی کھیتی ہے کہ وہ بیج ڈالتے ہیں اور جیسے ہی وہ بیج ڈالتے ہیں ان کی فصل تیار ہو جاتی ہے اسی دن اسی وقت اور وہ اپنی فصل کو کاٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ اپنی فصل کاٹ لیتے ہیں تو فصل دوبارہ سے بڑھ جاتی ہے وہ پھر کاٹ لیتے ہیں وہ, وہ مستقل ان کی فصل بار بار ہو رہی ہے اور وہ اس کو کاٹ رہے ہیں تو انہوں نے سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ماج ہے یہ کون لوگ ہیں کہ یہ اللہ کے رستے کے مجاہدین ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اجر کی مثال ایسی ہے کہ جتنا بھی اجر یہ سمیٹتے ہیں اللہ جل شاہ ان کو اور عطا فرما دیتے ہیں جتنا اجر سمیٹتے ہیں اللہ اور عطا فرما دیتے ہیں جتنا اجر لیتے, لیتے ہیں اللہ ان کو اور عطا فرما دیتے ہیں ان کے اجر کے اندر مستقل اضافہ ہو رہا ہے قیامت تک گویا کے ان کا, کا, کا نامہ امال ہے اور اس میں نیکیوں کے اندراج ہو رہا ہے وہ جو ایک قرآن شریف میں آتا ہے کہ ایک نیکی سات سو کی طرح بڑھ جائے گی یہ اسی کا ایک منظر جو آپ کو دکھایا گیا پھر آپ ایک جماعت کے اوپر سے گزرے تو ان کا سر پتھر کے اوپر رکھ کر ایک دوسرے پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا ہے یعنی جس کا سر کو رکھا جائے کسی چٹان پر اور اس اوپر ایک اور چٹان زور سے ماری جائے تو ان کا سر بالکل اس کے پرچے اڑ جاتے تھے اور پھر دوبارہ وہ سر بن جاتا تھا اور دوبارہ اس کے اوپر پتھر مارے جاتے تھے آپ نے جبراہیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جبرائیل نے کہا کہ یہ فرض نماز میں کوتا کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جو فرض نمازیں ہیں پانچ زہر عصر فجر ظہر اثر مغرب اور شاہ ان نمازوں میں جو لوگ کو تاہی کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب ہے جو ان کو قیامت تک ہوگا یاد ہے کہ یہ آخرت کا عذاب نہیں ہے ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی یہ تو قیامت سے پہلے کی ساری بات چیت یعنی قیامت تک کے وقت کی یہ چیز ہے اس کے بعد آپ نے کچھ ایسے لوگ کو دیکھا جو ان کے کپڑے نہیں ہیں اور انہوں نے چیتڑوں کی شکل میں پھٹے ہوئے کچھ کپڑے ہیں جو بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے سطر کے اوپر صرف ہیں سطر آگے سے اور پیچھے سے ان کے سطر پر کچھ چیتھڑے لٹک رہے ہیں یعنی بدحالی اور غربت اور عجیب و غریب ان کی حالت ہے تو جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکات نہیں دیتے تھے چونکہ بخل اور کنجوسی اور مال کی محبت کے شوق کی وجہ سے زکاط نہیں دیتا بندہ تو اس کو ایک بدحلی کے کا منظر اس کا دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اس قدر دھالی کے عالم کے اندر ہے. پھر ایک قوم کے اوپر سے آپ کا گزر ہوا اور اس قوم کے پاس آپ نے دکھا کہ ان کے پاس ایک طرف تازہ اور پکا ہوا صحیح پکا ہوا گوشت جو کھایا جا سکتا ہے وہ رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اس سے سڑاند اٹھ رہی ہے تافر اٹھ رہا ہے یہ لوگ اس تازے اور پکے ہوئے گوشت کی بجائے سڑا ہوا اور کچا گوشت کھائے تو ڈبر سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو بیویوں کے ہوتے ہوئے نامحرم عورتوں کے پاس راتیں گزارتے ہیں. یعنی اللہ تعالی نے حلال اور طیب رشتہ عطا کیا ہے اور یہ اس رشتے کی بجائے حرام طریقے کے ساتھ جو ہے اپنی خواہشات پورا کرتے ہیں اور یہ بھی آتا ہے کہ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی بجائے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتی ہیں پھر اس کے بعد آپ کا گزر ایک لکڑی پر سے ہوا ہے ایک ایسی لکڑی آپ نے دیکھی کہ وہ عجیب طریقے سے رستے میں لگی ہوئی ہے جو شخص بھی گزرتا ہے اس کا کپڑا اس کے ساتھ الجھتا ہے وہ اس کو پھاڑ دیتی ہے اس کے کپڑے تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہا کہ یہ اس لکڑی کی مثال آپ کی امت کے ان لوگوں کی طرح ہے جو رستوں کے اندر بیٹھ کے چوریاں چکاریاں کرتے ہیں رستہ گزرنے والوں کے اوپر کسی سے کوئی چیز چھینی کسی سے کوئی چیز ماری یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی راہ سے گزرنے والوں پر جو لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں پھر آپ نے آٹھویں جماعت جو دیکھی وہ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان کے اوپر لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا ان کی کمر کے اوپر دھرا ہوا ہے اور اس لکڑیوں کے گٹھے کے بوجھ سے ان کی کمرے دوہری ہو رہی ہیں مگر اس دوہری کمر کی کے بوجھ پر بھی وہ شخص پھر بھی اور لکڑیاں اٹھا اٹھا کر اپنی کمر کے اوپر ڈال رہا ہے اور اس کے اوپر اضافہ کر رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ کون سا شخص ہے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو امانتیں اور حقوق ادا نہیں کر سکتے امانتوں میں شانتے کر رہے ہیں حق تلخیاں کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اس عمل میں لگے ہوئے اور اپنے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں. قیامت کے دن اپنے جس بوجھ کے ساتھ یہ آئیں گے اس بوجھ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ اضافہ کر رہے نوی جماعت اور آخری جماعت آپ نے وہ دیکھی جن کے جن کی زبانیں اور ان کے ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے ترے جا رہے تھے زبانیں نکال کر کاٹی اور ہوٹ کاٹے جا رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب وہ مقرر اور وہ وائز ہیں جو لوگوں کو تو دین کی باتیں بتاتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے یہ ان کا ان کو یہ عذاب ہو رہا تو یہ نو جماعتیں آپ نے رستے کے اندر دیکھی اس کے بعد آپ نے ایک جگہ دیکھی جس سے بڑی خوشبویں اٹھ رہی تھیں اور بڑی معتر فضا تھی اس کی آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو جبرائیل نے کہا کہ یہ جنت ہے اور آپ نے اسی طرح ایک ایسی جگہ دیکھی جس سے انتہائی بہت زیادہ گلیز قسم کی, کی بدبو آ رہی تھی جبرائیل نے پوچھا آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جہنم ہے اس طرح آپ رستے کے اندر ان عجائب و غرائب چیزوں کو کا مشاہدہ کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچے بیت المقدس پہنچے تو اپنے اپنا اس کو جبریل نے باندھا اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء علیم و سلاد اپنی سواریاں باندھ کرتے تھے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دیوار بیت المقدس کی دیوار میں ایک سوراخ اور اس سوراخ میں تھوڑی سی وقت گزرنے کی وجہ سے مٹی پڑ گئی تھی تو جبریل نے اپنی انگلی سے اس سوراخ میں انگلی گھمائی تو اسے اس کی مٹی گر گئی چلی گئی تو انہوں نے اس کے ساتھ باندھا ابھی بیت المقدس میں ایک سوراخ کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے یہی وہ سوراخ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وراخ باندھا تھا واللہ علم اس کی وہ تعمیر تو ظاہر بات ہے یہ ذہن میں نہیں آتی کہ وہ تعمیر ابھی تک باقی ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جس جگہ ہو نئی تعمیر کے اندر پھر اسی جگہ رکھا گیا جیسا کہ اور بہت سی تعمیرات میں ہوتا ہے کہ تعمیر بدل جاتی ہے اس جگہ کو نشنزت کر دیا جاتا ہے کہ اس جگہ پر تھا تو نئی تعمیر میں اس کا حاضر رکھا جا سکتا ہے واللہ عالم پھر آپ داخل ہوئے آپ نے دو رات نماز پڑھی ابراہیل بھی آپ کے ساتھ تھے وہاں انبیاء علیم السلات وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے تو جب آپ آئے تو پہنچے کچھ لوگ پیسے کھڑے تھے کچھ اس کے بعد جمع ہوئے اور ایک مؤذ نے اذان دی اور اقامت کہی اور سب صف باندھ کر کھڑے ہوئے جتنے لوگ تھے وہ اور, اور سب انتظار میں تھے کہ اب نماز کون پڑھاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت کے مسلے کے اوپر کھڑا کیا تو میں نے ان سارے لوگوں کو نماز پڑھائی اور جب میں نے نماز پڑھا لی تو جبرائیل نے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تو انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے نبی مبوس ہوئے تھے آج آپ نے ان سب کو نماز پڑھائی اسی لیے آپ کو معاون امبیا کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ،, یہ نماز پڑھائی ایک روایت میں یہ ہے کہ فرشتے بھی آسمانوں سے نازل ہوئے اور ایک بہت بڑی تعداد کے اندر آپ نے اس میں فرشتے بھی اس جماعت میں شریک ہوئے اس کے بعد جب یہ نماز ہو گئی تو اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور جلیل قدر انبیاء نے اللہ شاہوں کے حمد و ثناء بیان کی اور وہ حمد و ثناء کے الفاظ حدیثی کتابوں میں آتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حمد کی کیا حمد بیان کی اللہ کی کیسے پاکی اور بڑائی بیان کی اور پھر دعود علیہ السلام نے کیا بیان کی اور حضرت سلیمان نے, کی نے کیا کی اور عیسیٰ نے کیا کی اور سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کیا تو جب آپ مسجد اس سے بیت سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ تین پیالے اور ایک روایت کے اندر ایک پیالے کا اور اضافہ ہے تو اگر دونوں روایتوں کو جمع کر لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی خدمت میں چار پیالے پیش کیے گئے ان روایتوں تین پیالوں والی روایت میں یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں تین پیالے پیش ہوئے کے اندر دودھ تھا ایک کے اندر پانی تھا اور ایک کے اندر شراب تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دودھ والے پیالے کو پسند فرمایا اور آپ نے دودھ نوش فرمایا تو وہ ربیل نے کہا کہ یہ آپ کی آزمائش تھی اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امر عرق ہو جاتی اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امر بہک جاتی اور آپ نے پانی کو آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا تو یہ دودھ فطرت ہے یعنی انسان کو اللہ جن نے جس سلاتی تباہ پر پیدا کیا ہے یہ وہ چیز ہے اور ایک اور روایت اندر یہ بھی ہے کہ آپ کو شہد کا پیالہ پیش ہوا اور آپ نے اس میں سے بھی کچھ نوش فرمایا اس کے بعد حضور اکرم یہ اسراہ پورا ہوا اور یہاں سے پھر آپ نے فرمایا کہ جمرت کی ایک سیڑھی لگائی گئی براق وہیں پر رہ گیا جو یہاں تک لے کر آیا تھا زمرد کی جو سبز رنگ ایک خاص قیمتی پتھر ہوتا ہے اس کی ایک سیڑھی لگائی گئی اور اس سیڑھی کے ذریعے سے آپ کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا اس کی تفسیر انشاءاللہ شاء جمعہ بیان ہوگی واخرد علیہ الحمدللہ رب اللہ